مولانا مختار مورالدین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے و مختلف و موضوعان پارا زمنگ دکان پت یازا تئی اشادی توہیز سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازان اس دا مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ن وَنَّ محمد آبد عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ محمد و زویاتی اجمع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 دخلدی قال اللہ تالا فی مقام آخر فد الله مخل سین الہدی اللہ حالا فی مقام آخر عیا ک نابیا کئی سدکلازی اللہ مسلح على نولا ومولانا محمد وعلا سید و مولانا محمد و بارک وسلیم میرے لیے انتہائی مسرت بے حد خوشی بہت امبساط کا موقع ہے کہ میں اپنی مادر علمی دارالعلوم تعلیم القرآن کے سٹے سے آپ سے مخاطب ہوں یہ بڑی شدت کے ساتھ وہ منظر یاد آ رہا ہے جب اس محراب کے منبر سے شیخ القرآن کی آواز اٹھتی تھی جمعہ کا موقع ہو تو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی اور رات تراوی میں پڑھی گئی آیات کی تفسیر بیان ہو تو یہ مسجد بھر جایا کرتی تھی اس موقع پر یہ تقریب سجائی گئی دورہ تفسیر القرآن کا اختتام یہ دورہ تفسیر کا آغاز بھی حضرت شیخ القرآن نے کیا تھا رحمت اللہ جس سال مجھے یہاں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ہم تقریباً چھ سو تالے ولمب تھے اس ہاتھ پہ میں بیٹھا کرتا تھا میرے قریب ایک سرخ داڑھی والے بزرگ بیٹھتے تھے میں نے وقفہ میں ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کی عمر طالب علمی والی نہیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب سن کے میں دنگ ہو گیا کہ میرا تعلق پشاور سے ہے اور ایک مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ رحمت اللہ علیہ کا شاگرد بڑی ایک بہار تھی بڑی ایک رونق تھی جمعے کے دن طالب علموں کا اسرار ہوتا ساڑھے بارہ بجے تک پہنچنا ہے تو اندر جگہ ملنی ہے ورنہ اندر جگہ نہیں ملنی پھر حضرت شیخ کا بیان کرنا اور قرآن سنانا اور ظاہر بات ہے کہ میرا ہی یہ جملہ ہے اور اس میں کتان کوئی مبالغہ نہیں کہ اگر ماضی قریب میں کسی شخص نے پیغمبری رنگ میں توحید بیان کی ہے تو وہ غلام اللہ خان رحمت اللہ, علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم. توحید ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن کس سٹیج پہ جو سٹیج شیخ القران بنا کے گئے کس سٹیج پر جو سٹیج میرا والد مجھے دے کے گیا توحید ہماری جماعت کے باقی مبلک بھی بیان کرتے ہیں لیکن کن سٹیجوں پر جو ان کے آباؤ اجداد اساتذہ بنا کے دے گئے سجا کے دے گئے پھر ہماری توحید یہ ہے کہ ہم نے تمہید باندھنی ہے پھر سیرت سے شروع کرنا ہے پھر لوگوں کو نزدیک لگانا ہے پھر کہیں جا کے کہ کچھ جملے توحید کے بھی کہنے اور توحید کا پیغمبری رنگ یہ ہے کہ اپنے واضح کی ابتدا ہی لا الہ الا اللہ سے کی جائے ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال گزر جاتی ہیں پھر کہیں ابن تیمیہ آتا ہے صدیاں انتظار کرنا پڑتا ہے تب کہیں شاہ اسماعیل شہید آتا ہے سدیاں انتظار کرنی پڑتی ہیں پھر کوئی مولانا رشید آمد گنگو ہی آتا ہے سدیاں انتظار کرنی پڑتی ہیں پھر کوئی وہاں بچرا میں حسین علی پیدا ہوتا ہے صدیوں تک لوگ انتظار کرتے ہیں تب جا کے کہیں غلام اللہ خان آتا ہے رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جس گاؤں میں جاؤ یا جس پنڈ میں جاؤ یا جس شہر میں جاؤ اور جا کے واز کرو تو وہاں یہ نہیں کہنا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں کچھ نہیں حضرت ازیر کے اختیار میں کچھ نہیں حضرت ابراہیم کے اختیار میں کچھ نہیں انبیاء، اولیاء، اتکیا شہداء ان کے اختیار میں کچھ نہیں نہیں نہیں یہ توحید کا حق نہیں ہے فرمایا کرتے تھے جس علاقے میں جس بزرگ کو پوجا جا رہا ہے جس کی قبر چومی جا رہی ہے وہاں کہا جا رہا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت ہو کرو کھری کہیں لاہور میں داتا کو ملتان میں بہاولک ملتانی کو شاہ رخ نے عالم کو جنگ میں سلطان باہو کو جس بزرگ کو جس علاقے میں پوجا جا رہا ہے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہو جس بزرگ کو تم پوجتے ہو اس دے ہاتھ چکک نہیں یہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے یہ ہے توحید کا رنگ اس بزرگ کا نام لے کر کہو کہ جس کو تم پوج رہے ہو وہ حاجت روا نہیں ہے جس کو تم پوجتے ہو وہ مشکل کشا نہیں یہ سلسلہ تفسیر قرآن کا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے یہاں راول پنڈی میں شروع کیا اس کو اگر پیچھے سے ہم ملا کے لائیں تو میں بہت پیچھے تو نہیں جاتا میں متحدہ ہندوستان کی بات کرتا ہوں جب یہاں شرک کا زور تھا کفر کا شور تھا لوگ دین سے نابلد تھے لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے تھے تو اس متحدہ ہندوستان میں جس شخصیت نے سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اس کو دنیا شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی رحمت اللہ علیہ اس وقت ہندوستان میں فارسی بولی جاتی تھی فارسی سمجھی جاتی تھی فارسی سرکاری زبان تھی ہندوستان کی لوگ فارسی کو سمجھتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کہ لوگ قرآن کا ترجمہ سمجھیں مفہوم سمجھیں معنی سمجھیں تفسیر سمجھیں قرآن کے احکام سمجھیں عوامر سمجھیں نواہی سے واقف ہوں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا فارسی میں عام میں سے بہت لوگ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو اس زمانے کے جو عباد البطن مولوی تھے اور شرک کے رسیا جو پیر تھے اور غلط لینوں پر اور سڑکوں پہ چلانے والے جو لیڈر اور مذہبی رہنما تھے ان لوگوں نے شاہ ولی اللہ پر کفر کا فتوا لگا کہ شاہ ولی اللہ کیا ہو گئے کافر ہو گئے ہے مولویوں نے پیروں نے لیڈروں نے ممبر و محراب سے پبلک کو بھڑکایا شاہ ولی اللہ کافر ہو ہیں اس قرآن کے زبان میں کر دیا فارسی میں کر دیا یہ کافر ہو گئے ہیں اور میری اگلی بات سن کر تو اہل علم تب کا بھی حیران ہو جائے گا ان جاہلوں, نے ان جاہلوں نے مولوی اور پیروں کے چکر میں آ کے جلوس نکالے ہنگامے کیے شاہ ولی اللہ کے مکان پہ حملہ کیا اور شاہ ولی اللہ کے دونوں انگوٹھے کاٹ کہ جن انگوٹھوں سے قلم پکڑ کے تونے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے یہ انگوٹھے تیرے ہاتھ کے ساتھ نہیں رہنے چاہیے ایسا کیوں کیا یہ تھوڑی دیر بعد بیان کرتا ہوں اس وقت کے مولویوں نے پیروں نے غلط لائن پہ لگانے والے لوگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ پہ کفر کا فتوا لگایا یہ متحدہ ہندوستان میں قرآن کے ترجمے کی پہلی خدمت تھی اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا ایک عظیم فرزند اور شاہ ولی اللہ کا لائق ترین لڑکا حضرت شاہ ابد القادر محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا باپ نے فارسی میں ترجمہ کیا اور بیٹے نے اردو میں ترجمہ کیا امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب باتیں کبھی کبھی کہتے تھے یہ ترجمہ جب شاہ جی نے پڑھا تو شاہ جی نے ایک تقریر میں کہا کہ شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دی اتنا فٹ ترجمہ کیا شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی بھی مخالفت ہوئی پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے ایک اور بیٹے ہیں شاہ رفیع رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن پاک کا با محاورہ ترجمہ کیا شاہ عبد القادر نے لفظی ترجمہ کیا دوسرے بھائی نے با محاورہ ترجمہ کیا پھر اسی خاندان کا ایک آدمی ہے جس کو دنیا شاہ عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے پھر اسی خاندان کا ایک آدمی ہے جس کو دنیا شاہ عبد الغنی کے نام سے جانتی ہے پھر اسی خاندان کا ایک بندہ ہے جس کا نام آئے تو بدت کے ایوانوں میں آج بھی زلزلہ بپا ہو جاتا ہے دنیا اسے شاہ اسماعیل شہید کے نام سے رحمت اللہ علیہ یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ تو نہیں کیا لیکن تقویت المان لکھ کر امت پہ احسان کیا توحید کی حقیقت شرک کی حقیقت سنت کی حقیقت بدت کی حقیقت توحید کے سمجھنے میں اور شرک کو سمجھنے میں اس سے بہتر کوئی کتاب شاید نہ لکھی جائے تقویت علیمان, اس زمانے کے علما نے اور گندے پیروں نے شاہبد الغنی سے جا کے کہا جناب آپ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے سب کو کافر بنا دیا سب کو مشرق بنا دیا شیرک کے فتوے لگا دیے کفر کے فتوے لگا دیے شاہبد الغنی نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بلایا فرمایا سنا ہے بیٹا تم نے کوئی کتاب لکھی ہے بڑی شدت والی کتاب ہے جس میں ت نے کفر کے فتوے لگائے شرک کے فتوے لگائے لوگوں کو مشرق کہا ہے کافر کہا ہے اس کتاب کی سختی کی بڑی شکایات ہیں شاہ اسماعیل شہید نے فرما بردار بیٹوں کی طرح کہا بابا کتاب پڑھ لیجئے جہاں جہاں سختی معلوم ہو جائے نرم کر دیجیے جس جس جگہ آپ کو سختی میں معلوم ہوتی ہے اس جگہ میں نرمی کر دیجئے لیکن بابا یاد رکھیے جس جگہ آپ نرمی کریں گے قرآن بدل جائے گا میں نے تو قرآن کی آیت لکھی اس کا ترجمہ کر دیا نبی پاک کا فرمان لکھا اس کا ترجمہ کر دیا یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے احسان ہے اس امت پر شاہ ولی اللہ خود ہیں ان کے بیٹے شاہ عبد القادر ہیں ان کے بیٹے شاہ رفیع ہیں ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز ہیں ان کے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تفسیر کا فیض چلتے چلتے چلتے گنگوہ میں آیا مولانا رشید احمد گنگوی ہیں۔ پھر یہ فیض نانوتہ میں پہنچا مولانا محمد مذر نانوتوی ہیں جو قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے ذرا اور نیچے آئیے میں ایک نام لینا چاہتا ہوں کہ وہ نام آج بھی زبان پہ آئے تو فرتی عقیدت سے گرد نے ہماری جھک جاتی ہیں دنیا اس کو شیخ الہ مولانا محمود حسن کے نام سے جانتی ہے رحمت اللہ علیہ شیخ الہ ہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ پھر کیا ہے کہاں کیا ہے مالتا کی جیل میں جہاں انگریز نے ان کو قید کر دیا تھا ان کے لائق ترین شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ساتھ ہیں شیخ الہند ہند نے وہاں قرآن کا ترجمہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ بھی ذرا سنیے گا انہوں نے جیل میں قرآن پاک کا ترجمہ کیوں کیا حضرت شیخ الہند جیل سے رہائی پانے کے بعد جب ہندوستان میں تشریف لائے تو شیخ الہند ہند نے فرمایا میں نے جیل کی چار سالہ زندگی میں غور کیا فکر کیا تدبر کیا سوچ بچار کی کہ مسلمان دن ب دن پیچھے کیوں جا رہا ہے یہ پستی میں کیوں گر رہا ہے یہ پس کیوں رہا ہے اور باطل اس کے اوپر چھا کیوں رہا ہے مسلمان کی پستی کس وجہ سے ہے مسلمان گہرائی میں کس وجہ سے جا رہا ہے مسلمان ذلت کی کھائیوں میں کس وجہ سے گر رہا ہے شیخ الہ ہند کہتے ہیں دو بجے میرے دماغ میں ہیں چار سال کی سوچ میں مسلمان کی پستی مسلمان کی دن ب دن کیوں ہے دو وجہ میرے ذہن میں آئیے پہلی وجہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے اور دوسری وجہ قرآن سے دور ہونا ہے یہ کس کا تجدید ہے بولتے کیوں نہیں ہو ایک گل تھوڑے خلاف پہ یہ تان نہیں بول دے مسلمانوں کی پستی کس وجہ سے آپس کے اختلاف سے اور قرآن کی قرآن سے دور ہو گئی ہے یہ قوم قرآن سے پیچھے ہٹ گئی ہے یہ قوم میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا اپنے اپنے گھر والوں میں جھانک لیجئے آپ کی زندگیوں میں قرآن کا کتنا عمل دخل ہے آپ کے گھروں میں بازار کی زندگی میں گھر کی زندگی میں حکومت کی زندگی میں عدالت کی زندگی میں قرآن پاک کو کتنا عمل دخل ہے ہر بندے کا آئینہ اس کے سامنے دیکھ لیجئے شیخ الہ ہند کہتے ہیں میں نے سوچا مسلمان کی پستی قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے میں لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اس لیے ترجمہ کیا مالٹا کی جیل میں اس پر ہاشیہ بھی چڑھایا ہاشیہ بھی لکھا تفسیر بھی لکھی تشریح بھی لکھی پھر زندگی نے وفا نہ کی اور تفسیر ادھوری رہ گئی وہ تفسیر جو شیخ الہند سے ادھوری رہ گئی تھی وہ ان کے لائق ترین لائق ترین شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی نے پوری کر دی یہ ایک تسلسل ہے ایک سلسلہ ہے جو ہندوستان میں تفسیر کا جاری ہے میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو اس تفسیر کی بتانا چاہتا تھا شیخ الہند نے جو تفسیر ادھوری چھوڑی ہے اس کو مکمل کیا ہے کس نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک مفسر ہوئے ہیں جو ہندوستان میں دیوبند کے علماء میں ہوئے پھر ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا بہت بڑا نام ہے جنہوں نے بڑی خدمات کی ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں لیکن قرآن کی تفصیل میں انہوں نے بہت بڑی خدمت کی میری مراد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بیان القرآن لکھ کر امت پہ احسان کیا ہے قرآن پاک کی تفصیل لکھی ہے پھر دیوبند میں مجھے ایک اور ہیرہ نظر آتا ہے دنیا اس کو مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے انہوں نے ترجمان القرآن لکھ کر ترجمان القرآن لکھ کر امت پر احسان کیا ہے پھر مجھے علماء دیوبند میں ایک اور ہستی نظر آتی ہے جسے دنیا مولانا عبید اللہ سندھی کہتی ہے رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر کی ہے اور تفسیر بھی کی ہے اور بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ پھر مجھے مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگردوں میں ایک شخصیت نظر آتی ہے دنیا اسے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے جانتی رحمت اللہ علیہ میں کس کس کا ذکر کروں اس سلسلے میں کس کس کا نام لوں اس سلسلے میں کس کس علماء دیوبند کے کس کس ہیرے نے خدا کی قسم شیخ القرآن کہتے تھے میں انہی کے لفظ دورانے لگاؤں دیوبند نے تو ہیرے پال پال کے قوم کو دی دیوبند نے تو ہیرے پال پال کے قوم کو دیے یہ بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے مفسر تھے انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان سب کا رنگ تفسیر کا الگ تھا چنانچہ ان سب لوگوں میں ایک شخصیت جو ہے وہ میاں والی کے پسماندہ سے قصبہ سے اٹھی ہے وہاں بچرا سے جس کو دنیا حسین علی کے نام سے جانتی ہے اس کا رنگ ہی ہے تفسیریں ہم نے دوسری بھی پڑھی ہیں ہم نے بیان القرآن بھی پڑھا ترجمان القرآن بھی دیکھا معارف القرآن بھی دیکھا تدبر قرآن بھی دیکھا تفہیم القرآن بھی دیکھا ہم نے بڑی بڑی تفصیر کی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے تفسیر عثمانی کو بھی دیکھا موز القرآن کو بھی دیکھا شاہ ولی اللہ کے حاشیے کو بھی دیکھا بڑی بڑی تفسیریں ہم نے پڑھی ہیں ان سے فیض ہم نے حاصل کیا ہے لیکن جو رنگ اور جو ڈھنگ حسین علی کا ہے اس کا جواب ہی کوئی اس رنگ کا کوئی جواب نہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں ہر کڑی دوسری کڑی سے تب وہ زنجیر بن جاتی ہے فرماتے ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی مربوط کتاب ہے مربوط میں جانتا ہوں ایسے مفسرین کو بھی جنہیں دو آیتوں کا ربط سمجھ نہ آیا تو انہوں نے کہہ دیا او جی یہ تو واقعات کی کتاب ہے ایک واقعہ دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ چوتھا واقعہ پانچواں واقعہ اس میں کوئی تسلسل کوئی ربط نہیں ہے انہوں نے قلم رکھ دیا جب ان کو سمجھ نہیں آیا شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے کہ مولانا حسین علی رحمتہ اللہ علیہ جب آیتوں کا ربط بیان کرتے اور فرماتے یہ قرآن مربوط کتاب ہے اس کی ایک ایک آیت کا دوسری آیت سے جوڑ اور تعلق ہے تو حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ربدی کتاب میاں بندی دا کلام نہیں ربدی کتاب ہے میاں بندی دا کلام نہیں اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا میاں بندی کون ہے اب تو بالکل نئے لوگ ہیں ہمارے خوشاب کے قریب ایک قصبہ نلی ناڑی اس نلی ناڑی کے پہاڑوں پر یہ بندی فقیر تھا یہ پھرتا رہتا تھا پھرتا کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ مجذوب آدمی تھا اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا تھا مثلا وہ پہاڑوں پہ, پہ پھر کے کہتا تھا بکریاں پہاڑاں چردیاں پھر دیا لیاقت علی خان مر گئے کوئی ہے جوڑ بکریاں چرن دا لیاقت علی خان دے مرن نال کوئی جوڑ نہیں ہے نا تو حضرت صاحب کہتے تھے اے رب دی بندی دا کلام نہیں کہ کوئی کہیں کی اور کوئی کہیں کی جوڑے اللہ نہ اس کا تو تسلسل ہے ربت ہے صرف ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت قیامت نام سے ظاہر ہے اس میں ذکر کس کا ہونا ہے نام ہی اس کا صورت کی آمد ہے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا لاؤ قسم و بے یومل قیاما ولاؤ قسم و بن نفسلواما ایا سبل انسانو اللہ نجما ازاما بلا کا درینا السویہ بنانا مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے مشرک انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے پور پور جمع کر لیں چھوٹے جوڑ بنانے مشکل نہیں کہ وڈے جوڑ اللہ فرمایا پور پور جوڑ لوں گا گوڈے کی جانے لیں تو وڈے جوڑ بازو والا جوڑ تو بڑا جوڑ ہوا گھٹنے والا جوڑ تو بڑا جوڑ ہوا پاؤں والا جوڑ تو بڑا جوڑ ہوا بلا قادرین درین عالانس بنانا بل یرید الانسان انسان لی جا ما قیامت کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے قیامت جی. قیامت قیامت ہڈیاں جمع کریں گے پور پور جمع کریں گے اکٹھا کر لیں گے قیامت کا ذکر کرتے کرتے کرتے کرتے اچانک اللہ کہتے ہیں لا تو ہر رک بھی ہی لسان کا جا بے جب آتا نا اور وہی پڑتا تلاوت کرتا تو نبی پاک اس کی تلاوت کو سنتے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ادھر جبریل پڑھتا ادھر آپ پڑھتے کیوں کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی آیت بھول نہ جائے کوئی کلمہ رہ نہ جائے میرے سینے میں جمع ہونے سے اس میں نبی پاک کو ایک مشقت ہوتی ادھر جبریل کا سننا اس طرف توجہ کرنی اور ادھر اپنا پڑھنا ارش پہ رب کو اپنے پیغمبر کی اتنی مشقت بھی برداشت لا تو ہر, تو ہر بھی لسانک میرے پیغمبر جب, جب جبریل پڑھے اپنی زبان کو حرکت نہ دے قرآن کا ادب قرآن کا احترام یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا سنے پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے قرآن کا ادب یہ ہے قرآن کا احترام یہ ہے قرآن کی تلاوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا سنے جبریل پڑھے تو نبی سنے یہ نہیں وہ بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھے یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے یہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے کہ وہ بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے اور تو اس گل کی سمجھ نہیں آئی جنات نکلیں ڈھونڈنے کے لیے کون سی نئی بات ہو گئی ہے ہم آسمانوں پہ نہیں جا سکتے نکلے نا تو نبی پاک وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں جنات جب وہاں قریب سے گزرے جنات کے کان میں آواز آئی قرآن کی تو سمجھے اے نمی گال جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمان کی طرف بند ہوا فلما حاضر ہو جب جن قریب ہوئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے ان سے تو شبھ کرو جنہوں سمجھ آ گئی غیر مقدمہ نمج نہیں آئی جنہوں یہ گل سمجھ آ کہ جب قرآن کے قریب آئیں اور ایک پڑھ رہا ہو تو ان سے تو سنو قرآن کا ادب یہ ایک پڑھے دوسرا سنیں یہ نہیں کہ وہ بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے جبریل پڑھے نا میرا پیغمبر تو تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر غور سے سنا کر باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے ان جمع ہونا تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا تو ہماری ذمہ داری آل. آپ خاموشی سے سنا کریں تیرے سینے میں قرآن ہم جمع کریں گے یہ چار ایتیں چار ایتوں کے بعد پھر اللہ شروع ہوئے کلہ بل تو ہب نلا جیلا رب پھر کس کا ذکر شروع ہو گئی شروع میں بھی قیامت آخر میں بھی قیامت درمیان میں چار ایتوں میں اللہ نے کہا جب پڑھے تو میرا پیغمبر تو چپ کر کے کیے رکھا کر تیرے سینے میں قرآن ہم جمع کریں گے امام راضی جیسے مفسر نے قلم رکھ دی کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی سمجھ نہیں آدی آن, ان چار ایتوں کا پہلی ایتوں سے پچھلی ایتوں سے کیا جوڑ ہے قیامت سے کیا جوڑ ہے جبریل کے پڑھنے کا آپ کے سننے کا قرآن جمع کرنے کا مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور کرے مولانا حسین علی نے فرمایا بڑا ڈا دا ڈا بڑا ترکڑا جوڑے اصل میں اللہ اپنے نبی کو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ جبریل پڑھے تو تم سن یہ کو کیوں وہم ہو گیا ہے کہ کوئی آیت رہنا جائے کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی کلمہ رہ نہ جائے میرے پیغمبر آپ کو کیوں وہم ہو گیا ہے کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں مردوں کے ریزے ان کی ہڈیاں ان کے پور ان کے پٹھے ریزے بکھرے ہوئے اکٹھے کر لوں گا مالا یقین ہے فرمایا پھر یقین کر جو رب قیامت کے دن مردوں کے ذرات جمع کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے مفسر تو بڑے بڑے ہوئے لیکن جو رنگ حسین علی کی تفصیل کا ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا ایک مکولہ ایک مکولہ سنیے گا آپ سنتے رہتے ہیں قرآن اترا عرب میں پڑھا گیا مصر میں لکھا گیا ترکی میں سمجھا گیا ہندوستان میں سمجھو اترا عرب میں پڑھا گیا مصر میں مصر جیسے کاری کہیں کہ نہیں عبد ال کا کوئی جواب آج تک کوئی جواب ہے عبد ال کا تلاوت کرتا ہے دل کھینچ کے باہر لے آتا مصر جیسے کاری قرآن اترا عرب میں پڑھا گیا مصر میں لکھا گیا ترکی میں کبھی آپ کو مکہ مدینہ جانے کا اتفاق ہو اللہ آپ کو لے جائے مسجد کبا اور قبلا تین کی سامنے والی دیواروں پر ترکی کے کاتبوں نے جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں دیکھ دیکھ کے دنگ ہو جاتا ہے یہ کتابت ہے سبحان اللہ اترا عرب میں پڑھا گیا مصر میں لکھا گیا ترکی میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں ہندوستان جیسے عالم کہیں کہ نہیں کون جواب لائے مفتی کفیت اللہ کا جانتے ہو مفتی کفیت اللہ مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ ہندوستان کے عالم مصر کے علماء سارے سر جوڑ کے بیٹھے ایک فتوے کی صورت میں اور اس کے حل میں سب نے جواب دے دیا کچھ سمجھ نہیں آندی بڑے بڑے مفتی مصر کے کس سے پوچھیں ہندوستان کے مفتی کفیت اللہ سے پوچھیں ایک بندہ بھیجا جاؤ دلی جاؤ مفتی کفیت اللہ کو ملو اور یہ فتوا تحریر ہم نے کر دی ہے استفتاح لاؤ وہ بندہ دلی میں آیا پوچھتا پوچھاتا مفتی صاحب کے گھر پہنچا کسی بندے سے پوچھا مفتی کفیت اللہ سے ملنا ہے تو اس بندے نے کہا وہ سبزی کی دکان دیکھ رہے ہو وہاں جو بندہ سبزی لے رہا ہے وہی تو مفتی کفیت اللہ مفتی آزم ہند اس بندہ حیران ہو گیا بھائی سڈے مولویا دیا نزاکتیں نہیں گنیا ادھر تکیے ادھر تکیے دو بندے اٹھانے والے وہ سبزی لے رہا ہے وہ گیا آپ سے ملنا ہے کیوں آئے ہو مصر کے علماء نے بھیجا ہے ایک فتوے کی صورت میں آیا ہوں مصر کے سارے علماء جواب دے گئے فرمایا میں سبزی لے لوں چلتے ہیں گھر فتوا دکھانا میں لکھ دوں گا اتنے میں جو سبزی والا تھا وہ دوسرے گاہک کو سودا دینے لگ تو مفتی صاحب نے فرمایا ذرا وہ فتوا دکھانا استفتا دکھانا اس نے دکھایا مفتی صاحب نے پڑھا اس دکاندار سے پینسل لے کر وہی کھڑے کھڑے جواب لے کر ہندوستان کی عالم کون جواب لائے مولانا حسین احمد مدنی کا کسی کے پاس ہے جواب سید انور شاہ کشمیری کا لاؤ کسی کے پاس انور شاہ کشمیری جیسا ہی رہو کوئی جواب ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کا کوئی جواب ہے شاہ اشرف علی تھانوی کا ہندوستان کے عالم جو ہے نا کسی جگہ کے عالم ان کا مقابلہ نہیں کر قرآن اترا عرب میں پڑھا گیا مصر میں لکھا گیا ترکی میں سمجھا گیا ہندوستان میں میں مولانا حسین علی کا پیروکار ہوں میں ان سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا بندہ ہوں اور میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہوں ایک جملہ ان کے ساتھ کوئی سونے کے پر لگے ہوئے نہیں میں نے ان کو دیکھا نہیں وہ میری پیدائش سے پہلے انتقال کر چکی لیکن میں مولانا حسین علی کا احترام اس لیے کرتا ہوں انہوں نے غلام اللہ خان کو شیخ القرآن بنا کے پیش کیے شیخ القرآن نہ ہوتا ہمیں تفسیر کون پڑھاتا خیکل قرآن نہ ہوتا اور پنڈی والوں تمہیں توحید کون بتاتا تو پھر یہ حضرات تو ہمارے موسی نے ان کے ذریعے ہمیں توحید ملی ان کے ذریعے ہمیں قرآن کی تفسیر ملی میرا عشق ہے حسین علی کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں قرآن اترا عرب میں پڑھا گیا مصر میں لکھا گیا ترکی میں اور سمجھا گیا وہاں بچرا میں جس طرح مولانا حسین علی نے قرآن کو سمجھایا مزہ ہی آ گیا خدا یہ سورت بقرہ کی آپ ابتدا کرتے ہیں توجہ ہے آپ کی سورت بکرا کی آپ ابتدا کرتے ہیں زالیکل کتاب الارئی بفی حد المتقین الزین ابل غیب یقینی و مما رزکنا فکون و بما انزل ذیل ماؤن ضلع من قبلک و یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے دور تفسیر کے طالب علم دس چڈو یار یہ ذکر ہو رہا ہے انمتا علیہ کا جن کا ذکر فاتحہ میں پڑھا تھا سراط الزین توجہ کرنا ذرا مولا سرات مستقیم دی دعا سکھائی پھر یہ بتایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا مولا ہمیں کیا پتا چلے گا ان کا راستہ کیا ہے ہمیں بتانا وہ کون لوگ ہیں فرمایا ہاو تمہیں بتاؤں الزی نبل غیب و یوکیم نہ وہ مما رزکنا ان کی سفتیں گی نہیں پھر نتیجہ نکالا الادم رب وسرا ترکڑی ہو کے باؤ دوسرا سوال تم سے کرنے لگا انزین کا فرو سوا لم کس کا ذکر ہونے لگا مغزوب علیم کا مغزوب علیم کا یہ تو سالین جان لگے ہو وہ تو الگ گئے یہ کس کا تذکرہ ہونے لگا جن کے رستے پر نہ ان کے رستے وہ کون ہے زدی لوگ جان بوجھ کے حق کا انکار کرنے والے جنہوں نے حق کو سمجھ لیا رستہ دیکھ لیا پھر نہیں مانا کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے ایک بندے نے ابو جال سے پوچھا تھا اور مکے کے چودری تیری بڑی لڑائی ہے محمد سے سلو گھر گھر ڈانگ سوٹا چل گیا فساد ہو گیا دو جماعتیں بن گئیں دو فرقے بن گئے اب تو میں ہوں تیسرا کوئی بندہ نہیں سچی سچی گل کر تیرا کی خیال ہے محمد دے بارے کیسا ہے وہ اب اجال کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ بیٹھ کے توں نے سوال کیا ہے اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا مانتا ہے تسلیم کرتا ہے کرتا ہے مانتا ہے اب نہ ماننے کی وجہ سنو اس بندے نے کہا سچا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو تم چودھری ہو تم مان گئے تو ریت خود بخود مان جائے گی یہ رولا مک جائے گا فساد ختم ہو جائے گا کلمہ کیوں نہیں پڑتے ہو کہنے لگا تم بھی پاگل ہو کبھی اس نبی کا دربار جا کے دیکھا وہ جب تھوکتا ہے نا اس کے ماننے والے اس کی تھوک کو ہتھیلی پہ اٹھا لیتے کبھی <متحد> اس کا دربار جا کے دیکھا ہے وہ جب ماتھے سے پسینہ پوچھتا ہے نا اس کے ماننے والے لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے تو اس کا دربار دیکھا ہے وہ جب جوتیاں اتارتا ہے نا تو اس کے ماننے والے اس کی جوتیاں اٹھاتے کرتے میں <متحد> ہویا مکے دا چودھری تیرا کی خیال ہے میں محمد دیا جوتیاں پھر پھرتا یہ نہ ماننے کی کیا ہے سمجھ آ گئی ضیط انعد فرماتے ہیں جب بندہ اس نتیس حد پہ پہنچا ختم اللہ ہو اس وقت ہم نے اس کے دل پہ کیا لگا دی جا مہر لگا دی موہر لگ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سین کر چھے خانے میں ایک لفافے کے اندر سارے خط ڈالے لفافے ڈالے اس کے اوپر کیا لگائی سیل کر کیا مطلب ہوتا ہے سیل کرنے کا اندر دی شے باہر نہیں آ سکتی باہر والی شہ اندر نہیں جا سکتی اللہ نے فرمایا دل سیل کر دیئے باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی اندر کی گمراہی باہر ختم اللہ ہوا سمیل والا, والا رشاوا ولہم عظاب عظیم کس کا ذکر ہو رہا ہے مقز علیم جن پہ اللہ کا کیا ہے غزب ب من سے میں یقولو آ منا بلاہ و بل یوم و ماہوم بے مومین زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حقیقت میں وہ مومن یہ کون ہے ظالین یہ کون ہے ان کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں بولو نا ادھر نہ ادھر لا ہاؤ و لا مزب زبین بین اللہ نہ ازین زکاتا چمڑے تے کھلا کھائی جاؤ کھائی جاؤ یہ جی تعلیم قرآن والے اے بھی ٹھیک نے تھوڑے جا متشدد ہیں ٹھیک نے وہ بری امام والے وہ بھی ٹھیک نے تو کونے آکے میں آیا جا پتر وہ بھی ٹھیک ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے تو میاں اپنی نبیر تجھے پرائی کیا پڑی یہ ہیں وہ لوگ ومینا سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بڑے لوگ پھر سمجھداری کی بات کرتے ہیں واہ جی اچھی بڑے سمجھدار ہیں جی اور بڑے ہم موت ہیں ہم بڑے معتدل مزاج ہیں جی ہم کہتے ہیں جتھے کوئی لگ گیا لگا رہے کیا پڑی ہے تو, تو میاں اپنی نبیٹ تجھے پڑھائی کیا پڑی بظاہر تو بڑا فارمولہ خوبصورت ہے تجھے پڑھائی کیا پڑی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے وہاں جی بڑا معتدل آدمی ہے اس سے بڑا احمق کائنات میں کوئی یہ کوئی بات ہے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں تقریر کر کے رات کے اکثر پچھلے پیر میں جب گھر جاتا ہوں میں اپنے محلے کی گلی سے گزرا میں نے دیکھا چوراں چودھری صاحب دے مکان نو سن لائی ہوئی ہے سن سمجھ ہوں تو سن بھی یار دکی آلوسی ہو چوریاں ہوتی تھیں چور سن لاندے سن ہوں تو نو تات رکھتے گچی سے نو رکھتے نے کٹ جیو کئی باہر سن سن گئی اب اب تو ڈاکہ ہے تو کلاشن کوف کلچر ہے وہ پیچھے سے دیوار پھاڑ دیتے تھے چپکے سے اندر داخل ہوئے چوری کر کے نکل گئے اس کو کہتے تھے سن لانا میں نے دیکھا پہ کچھ لوگ چودھری صاحب کے مکان کو سن لگا رہے ہیں میں چپ کر کے گزر گیا گھر جا کے سو گیا صبح شور اٹھا چودھری صاحب کے گھر چوری ہو گئی چورا سن لائیے سارا مال کٹ کے لے گئے محلے داری تھی میں بھی اٹھ کے آیا میں نے کہا چودھری جی بڑا افسوس ہوا سارا سامان وہ لے گئے رات میں گزرا تھا ویکھی آتے میں بھی ہے بے چورا سن لائیو یہ مولانا آپ نے منع نہیں کیا میں نے کہا نہیں جی میں نے منع نہیں کیا میں نے سوچا جتھے کوئی لگ گا یا لگ گیا تمیاں اپنی نبیر تجھے پر آئی کیا پڑھی فارمولا دیکھو ان لوگوں کا یہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں مولوی جی انہیں چوری کی تھی ہے ہاں میں نے خود دیکھا ہے وہ چور ہے نا میں اگر ان کو چور کہوں گا نا ان کا دل دکھ جائے گا اور ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے جب آپ چور کو چور کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کیوں دل دکھاتے اس کا مولوی جی چوری کی تی ہے ہاں میں نے خود دیکھا ہے پھر چور نہیں میری زبان سڑے میں چور رکھا میں نے چور نہیں کہنا اس کا دل دکھ جائے گا ہم انتشار نہیں چاہتے ہم اختلاف نہیں چاہتے ہم پھوٹ نہیں چاہتے یہ وقت نہیں ہے میں اس کو چور نہیں کہتا محلے والے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا چور اصل او نہیں چور اصل چو نہیں چور تھی ہو کہتے ہو چوری کی چوری کی چور نہیں کہتا چوری کی چور نہیں کہتا اے پنڈی والو شیخ القرآن کا شاگر دوں اور میں کہتا ہوں اگر چوری کرنے والا چور ہوتا ہے زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ہوتا ہے قتل کرنے والا کاتل ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے تو شرک کرنے والا مشرق ہوتا ہے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں تو پھر مشرق نہیں نہ جی میں مشرق نہیں کہتے کیوں شرک کر رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں کہتا یہ بھی کوئی فارمولا ہوا جتھے کوئی لگا ہے لگا رہ تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی فلاں مولانا صاحب ہے نا جی بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے فلاں مولانا صاحب جو ہے نا جی بڑے چنگے نے جی بڑے چنگے نے جی سبحان اللہ جی اچھا جی ان کی اچھائی کی نشانی کیا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں ان کے پیچھے دو بندی بھی نماز پڑھتے ہیں بریلوی بھی پڑھتے ہیں شیے بھی پڑھتے ہیں مرزیاں ان موقع لگ جائے تو بھی پڑھ جائے یہ بھی کوئی بات ہوئی ہم اتحاد کے کائل ہیں وہ میں ایک مثال سنایا کرتا ہوں پہلی دفعہ بندہ مسجد میں آیا مسجد میں آیا وضو کیا وضو کر کے جب مسجد میں آیا نا تو دیکھا دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ایک آدمی نے ہاتھ باندھ رکھے دوسرے نے چھوڑ رکھے سمجھ گیا ہوں جس نے باندھ رکھے ہیں یہ سین ہے سین اور جس نے کھور رکھے ہیں وہ شین ہے پھر نام لینے کی کیا ضرورت تھی چنگے بھلے سمجھدار ہو جس نے باندھ رکھے ہیں وہ سین ہے جس نے کور رکھے ہیں وہ شین اب تو ہمارے ملک میں جناب سر پھٹول ہے علماء میں ہاتھ کتھے بننے اس پہ چیلنج ہوتے ہیں وہ کہتا ہے دن کے ہاتھ بننے دا ثبوت دے دا لکھ دیا گا اچھا جی تھا کی خیال ہے اسے آٹے چھت بننا وہ گلے میں ہے یہ سب زیادتی ہیں نا یہ سب تشدد ہے نا یہ فروعات میں اتنا تأث پیدا کرنا وہ آیا اس نے دیکھا ایک بندے نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں دوسرے نے یہ پریشان اس نے کہا یار وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کا منہ بھی قبلے کی طرف اس کا منہ بھی قبلے کی طرف اس نے باندھ رکھے اس نے چھوڑ رکھے پتہ نہیں یہ سچا پتہ نہیں وہ سچا ان میں پتہ نہیں کون سچا ہے پہلے تو سوچتا رہا پھر دیر میں ایک ترکیب آئی دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا ایک ہاتھ باندھ لیا ایک چھوڑ چور باندھ لیا ایک چھوڑ اوپر سے کوئی سمجھدار بندہ آیا اس نے یہ منظر دیکھا اس نے کہا یہ سین ہے جس نے باندھ رکھے ہیں اور وہ شین ہے جس نے چھوڑ رکھے ہیں تو تی بلا ہے تُو کی ہیں کیا سلو کن ہم کیا ہیں سلو کن واہ سلو اسلح پسندے دیکھو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تو کون ہے کہ ہم اختلاف میں نہیں پڑتے ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے اس نے باندھ رکھے ہیں اس نے چھوڑ رکھے ہیں ہم سلو کن لوگ ہیں میں نے ایک باندھ لی ہے ایک چھوڑ دی ہے کے دن فیصلے ہوں گے یہ جنت میں گیا اس کے ساتھ چلے جائیں گے یہ گیا تو اس کے ساتھ چلے یہ کون لوگ ہوتے ہیں بمین نا سے کہاں یاد آیا امیر شریعت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے بندہ کافر ہوئے تھی ابو جال کی طرح ہووے لوے تھے لکیر کافر اللہ اللہ اللہ اللہ جب بدر میں مارا گیا نا نبی پاک نے اس کی گردن کلم کرنے کے لیے جس صحابی کو بھیجا نا اس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود پہلوان ہے یسیم ہے بہت جنگجو ہے اتنا چھوٹا قد ہے بعض اوقات صحابہ بغل سے ہاتھ ڈال کے نا دیوار پہ بٹھا دیتے سوکی ہوئی پنلی ہے ابو یار کا تکبر توڑنے کے لیے نا حضرت علی کو نہیں بھیجا بہادر ہے تلا زبیر کو نہیں بھیجا امیر حمزہ کو نہیں بھیجا کس کو بھیجا عبداللہ اب تکبر توڑنا ہے نا تکبر جا کے سینے پہ پاؤں رکھا سناؤ چودھری جی کی آل ہے کہ بکریوں کے چروائے پاؤں پیچھے ہٹا فرمایا زیادہ آکڑ دی نہیں ضرورت تیرے سرے چو آلے گرور نہیں گیا اللہ نے میرے نبی کو فتح دی ہے تمہارے سدر کافر مارے گئے اور میں تیری گردن کلم کرنے آیا ہوں کہتا ہے گردن ضرور قلم کر لیکن میری ایک بات مان گردن ذرا نیچے سے قلم کر تاکہ میرے بھتیجے کے دربار میں پہنچے تو دنیا کہے ہاں بھائی کسی جنے دی گردن آئی ہے بندہ کافر ہوئے تھے مزہ آیا نا کفر خدا دی قسم اور ہاں ہاں میرے بھتیجے کو جا کے کہنا جتنا بکس جتنا حسد جتنی عداوت جتنی نفرت جتنی دشمنی جتنی زد میں زندگی میں تیرے ساتھ رکھا کرتا تھا ستر گنا دشمنی اپنے دل میں لے کے جا رہا اللہ اللہ پھر آن ایک ہوتا آیا نا آ آمن تو مولا میں من اللہ نے فرمایا آل آن ہوں اب اب کہتے ہیں جی امین کو نے کہا مٹھی مٹی کی لے اس کے منہ میں ٹھوس دے یہ بار بار آمن تو آ تو, تو کہے گا کہیں میری رحمت جوش میں نہ ہو جائے آخری وقت میں اس نے کہا آمن تو لیکن ابو جہل نے آخری وقت میں بھی نہیں کہا نہیں کہا امیر شریعت نے فرمایا بندہ کافر ہو ابو جہل کی طرح ہو اور بندہ مومن ہو تو ابو بکر کی طرح ہو <princess> مومن آ آ ہو تو ابو بکر کی طرح بندہ مومن ہو تو زور سے بولو ذرا بندہ مومن ہو تو زور سے کہو بندہ مومن ہو تو میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا میں یہ جانتا ہوں کہ اکیس ضلع اکیس رمضان شہادت علی ہے مجھے یہ علم ہے کہ حضرت علی پروردہ نبوت ہے اور ہے کہ کوئی نہ حضرت علی کو کس نے پالا پرورش کس کے گھر پائی بچپن کس کے گھر گزارا لباس کھانا پینا کس کے ذمہ تھا میں مانتا ہوں سیدنا علی پر نبوت ہے میں مانتا ہوں سیدنا علی بچوں میں پہلا موم میں مانتا ہوں کہ وہ ہجرت کی راست بستر نبی پہ سویا میں یہ مانتا ہوں وہ بدر کا ہیرو ہے میں مانتا ہوں وہ خیبر کا فاتح ہے میں مانتا ہوں بہت کا ہیرو ہے میں مانتا ہوں وہ مومنوں کا چوتھا خلیفہ ہے برحق ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ داماد ہے نبی ہے حسنین کا بابا ہے فاطمہ کا شوہر ہے میرے نبی کا داماد ہے میں یہ مانتا ہوں میرے نبی نے ان کی فضیلت میں ارشاد فرمائے تھے حدیثی ہیں ان کے فضائل میں فضیلت میں لیکن وہ پنڈی کے لوگوں حضرت علی کی تمام فضیلتوں کے ماننے کے باوجود بندیالوی کہتا ہے ابو بکر تیریاں ریسائی کوئی ابو بکر تیار ریسا ہی کوئی ابو بکر تیار ریسائی کوئی نہیں ریس کا لفا کہ کوئی نہیں تھی انگریز کی ریس کرنے والے لوگ اسی کی ریس مطلب سمجھ ابو کوئی نہیں وہ ساری زندگی نبی کے گھر سے کھاتا رہا یہ ساری زندگی نبی کو کھلاتا رہا اس نے بیٹی لی ابو بکر تیری عریصہ ہی کوئی اس نے بیٹی لی اس نے بیٹی دی اور تجھے اعتبار نہیں آتا آج میرے ساتھ چل ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے وہ عراق کے ایک شہر نجف اشرم میں مل گئے ہم ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ مل گئے صلی اللہ میں مانتا ہوں کہ حضرت علی بچوں میں پہلا مومن ہے لیکن آئیے ذرا ایک بات کہتا ہوں علی علم حضرات ذرا توجہ کریں گے اور پڑھ لکھا تب کا بھی توجہ کرے گا پہلا مومن کون ہے اختلاف ہے حضرت علی خدیجہ زید یا ابو بکر لیکن میں اس مسئلے میں اس اختلاف میں نہیں پڑتا میں کہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک دن پہلے کس نے مانا ایک دن بعد کس نے مانا ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑا ایک گھنٹہ بعد کلمہ کس نے پڑا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی اس نے قبول کرنے میں وقت کتنا لگایا اتنی سمجھو کہ نہیں سمجھو مسئلہ یہ ہے وقت کتنا لگایا علی میں نبی ہوں تیری عمر آٹھ سال ہے میرے گھر میں پلتا ہے کھاتا پیتا ہے میں نبی ہوں کلمہ پڑھ لے حضرت علی نے کہا بابا سے پوچھوں گا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا فرمایا نہیں نہ پڑھنا بابے نال گل نہیں کرنی ابھی بابے سے بات نہیں کرنی بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا ادھر آئے اڑتیس سال کا ابو بکر مکے میں کپڑے کی چار دکانیں شادی شدہ رحمت کائنات نے فرمایا ابو بکر میں نبی ہوں اس نے کہا جو تم نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ہوں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کی ایک لہجہ بھی ضائع نہیں کی کیوں کرتا وہ میرے نبی کے بچپن کا جو یار ہے وہ میرے نبی کی جوانی کا جو یار ہے اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا. اچھا یہ بتائیں آٹھ سال کا بچہ کلمہ پڑھ لے تو نبوت کی پیٹ مضبوط ہو جائے گی عورت کلمہ پڑھ لے تو پیٹ مضبوط ہو جائے گی غلام کلمہ پڑھ لے تو پیٹھ مضبوط ہو جائے گی اڑتیس سال کا جوان کلمہ پڑھ لے تو نبوت کی پیٹ کیا ہو گئی اے حضرت علی نے کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا تھا ان کے گھر میں رہتے تھے خدیجہ نے کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا تھا بیوی جو تھی اتنے ہوں چپ کر گئے اور پڑھنا ہی پڑھنا تھا کیا تھی جڑے پاس شور چلو تھوڑے پیچھے نہیں ٹردیاں آخو آخر کی یاد ہے جڑے پاس شور اسی پاس بیویاں کہاں یاد آئے شکل کرا رحمت اللہ علیہ ملتان میں تقریر کر رہے ہیں ملتان میں اور شیخ القرآن نے مسئلہ بیان کیا مرد یا مرد یا عورت میں سے کسی ایک نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا اور شاہب القادر کا آشیا شاہد القادر کا آشیا اس آیت کے اترنے سے پہلے مومن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا شیخ القرآن تیرے پڑھنے کا کیا انداز تھا کہاں سے لائیں وہ کہاں سے لائیں شیخ القرآن بڑیاں ہی لوڑا سن بڑیاں ہی لوڑا سن تیریا اس آیت کے اترنے سے پہلے مشرق اور مومن کے درمیان رشتہ ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا مرد یا عورت نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا یہ کہے نبیوں ولیوں کو بھی ہمارے حالات کا پتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا اس سے نکاح شیخ القرآن کہتے ہیں میں نے رات کو تقریر کی ہاشیہ سنایا صبح کے ٹائم میں امیر شریعت کو ملنے کے لیے سید تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے ان کے گھر آیا بیٹھک میں داخل ہوا ایک بندہ ان کو مٹیاں بھر رہا تھا جب اس بندے نے مجھے دیکھا اس کا سر پیچھے جانا میں شاہ جی سے ملا شاہ جی نے کہا خیر آئی کی ہو جی اس شاہ جی اے جہاں مولوی ہے نا اس رات بڑے نکات روڑے جی اس رات بڑے نکات روڑا تو شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے شاہ جی نے فرمایا شاہ ابد ال کادر داشیا سنایا اسی میں آخیا جی ڈاڈا سنا وہ بندہ کہنے لگا رات دو بجے کا وقت تھا شاہ جی جب ان کی تقریر ختم ہوئی میں گھر آیا بیوی سوئی ہوئی تھی میں کیا اٹھو کر مالی پہلے دس تیرا عقیدہ کی آج مولوی تقریر کیتی جس سیرا کیتا نکاح کو نہیں رہنا وہ بیچاری سوئی تھی تھکی ہوئی آنکھیں ملتی کہتی چھوڑ میرا جان چھوڑ عقیدہ دس عقیدہ دس تو بندہ کہتا ہے جب میں نے اسے تنگ کیا نا تو کہتی ہے جڑا عقیدہ تیرا وہی میرا جڑا عقیدہ تیرا وہی وہ میرا جو عقیدہ شوہر کا وہ بیوی بی کا جو عقیدہ مالک کا وہ غلام کا جو عقیدہ بڑوں کا وہ چھوٹوں کا ایک کمال تو اور تیس سال کے ابو بکر کی ہے خود مختار ہے خود مختار ہے کپڑے کی چار دکانیں ہیں پر آدمی شادی شدہ اس نے کہا جو تُو نبی ہے ابو بکر تیرا پہلا امتی شاہ جی کیا کہتے ہیں بندہ کافر ہو ابو جہل کی طرح ہو اور بندہ مومن ہو تو ابو بکر کی طرح ہو. تیسری کوئی شہر خسروں کی بھی کوئی زندگی کی زندگی کوئی زندگی لا ہا لائے و لائ الہا... کتنے طب کے ہو گئے تین کافر مومن کافر منافق کہاں ذکر ہوا صورت بکرہ کے پہلے دو رکوعوں میں پھر ان کی مثالیں پیش کی مسلحوں کا مسل لذست کا کافروں کی مثال او کا سی بھی منافقوں کی مثال پھر آگے منافقوں کی مثال پیش کی نا اب توجہ کرنا ذرا جب اس کو ختم کر لیا نا دو رکوع میں تین جماعتوں کا ذکر توجہ چاہوں گا تین جماعتوں کا ذکر مومن کافر منافق تو پڑھنے اس کے بعد اللہ فٹ کہتے ہیں یاس او بدو ربا کم اور لوگوں عبادت کرو کس کی کیا ربت ہے مولا ترائے جماتا کا ذکر کیتا ہی ان کا ذکر چھوڑ دیا پھر لوگوں کو خطاب کر دیا اور لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی مولا حسین علی نے کہا بڑا ترکڑا جوڑے بڑا ڈاڈا جوڑے جب تین جماعتوں کا ذکر کیا بندے نے پڑھا مومل کافر منافق ماننے والے نہ ماننے والے بین بین رہنے والے تو کاری کے دماغ میں ایک سوال آیا یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے زر کا جھگڑا زن کا جھگڑا زمین کا جھگڑا سلطنت کا جھگڑا اقتدار کا جھگڑا حکومت کا جھگڑا زمین کا جھگڑا حکومت کا جھگڑا کس بات پہ تین جماعتیں بنتی ہیں ماننے والے نہ ماننے والے بہن بہن رہنے والے مالا اترائے جماعتوں کیوں بنتی نے اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں جس مسئلے کی وجہ سے ہمیشہ کتنی جماعتیں بن جایا کرتی ہیں وہ مسئلہ کیا ہے او بدو عبادت کرو کس کی میرے پاس وقت نہیں کہ میں عبادت کی تشریح کروں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کی کتنی قسمیں لیکن جو مانا کر کے جا رہا ہوں موتبر سٹیج پہ کھڑا ہوں بڑے ذمہ دار سٹیج پہ آج بھی ذمہ دار ہوں کل بھی ذمہ دار ہوں اور قرآن کی آیتوں سے اس معنی کو ثابت کر سکتا ہوں ثابت کر سکتا ہوں اس معنی کو قرآن کی آیتوں سے جو ترجمہ کر کے جاؤں گا او بور ابا عبادت کرو کس کی زور سے بولو زور سے بولو اللہ ہی کی عبادت کرو کس کی کیا کی کی مطلب یعنی پکارو گائے کس کو مدد کرنے والا کون ہے عالم الغیب کون ہے حاضر ناظر کون ہے مختار کل کون ہے حاجت روا کون ہے نظر و نیاز کے لائق کون ہے و زار کون ہے و مانے کون ہے؟ معئز و مزل کون ہے سجدے کے لائق کون ہے بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے اور پنڈی کے لوگوں داتا کون ہے سو سے بولو سو سے بولو داتا کون ہے گنج بخش کون ہے دستگیر کون ہے قوس آزم کون ہے لجپال کون ہے غریب نواز کون ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہے کرنیا بھرنیاں والا کرنیا بھرنیاں والا کرما والا فضلہ والا عبادت کے لائق کھوٹی قسمت کھری کرنے والا بولو بولو کون ہے وہ اس پہ موت آ جائے کفن پہ لیا جائے नहीं, नहीं, नहीं। وہ جس کو زمین میں دفن کر دیا جائے وہ جو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے وہ جو کروٹ نہ بدل سکے وہ جس پہ موت آ گئی نہیں, نہیں بلکہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہے جو بلال کو ہبشے سے اٹھاتا ہے بلال کو ہبشے سے اٹھاتا ہے کئی ہاتھوں میں بکواتا ہے محمد کے قدموں میں لاتا ہے کلمہ نصیب کروا کے اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں پہنچا دیا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سہیب کو روم سے اٹھا لے سلمان کو فارس سے اٹھا لے اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو معاویہ کو جو معاویہ کو زمین کی بستیوں سے اٹھائے عرش کی بلندیوں تک پہنچا کے رکھ دیتا ہے آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیتا ہے اور وہ داتا نہیں ہوتے جن پہ موت آ جائے منگڑ والے اتے سے داتا تھلے واہ واہ واہ واہ منگل والے اتے داتا تھلے جس پہ موت آ جائے وہ داتا نہیں ہوتا جس کو لوگ دفنا دیں دفنا دیں وہ داتا نہیں ہوتا وہ گنج بخش نہیں ہوتا غور کرنا پنڈی کے لوگوں بندیال ایک جملہ کہنا چاہتا ہے داتا وہ نہیں ہوتا جس پہ موت آ جاتی ہے داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکالے تخت پہ بٹھائے اور گنج بخش وہ ہوتا ہے کہ گنج بخش وہ ہوتا ہے جس کو ایک سو بیس سال کا بوڑھا کہے مولا ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئی سر دے وال چٹے ہو گئے موسم تے کوئی نہیں مولا بے موسمئی پتر دے چھ بے موسم پتر دے چھ داتا وہ ہوتا ہے جو جواب میں یہ نہیں کہتا عمر ویکھی بیوی ویکھی وہ بانجے ہڈیاں چ کوئی نہیں سر دے وال چٹے ہو گئے ایک سو بیس سال عمر ہو گئی ہوں پتر منگن لگا یا نہیں داتا وہ ہے جب اس سے ایک سو بیس سال کا بوڑھا کہتا ہے بیٹا دے دے وہ کہتا ہے یاد کر نبشروں کا بے گلا میں نسم ہوں یا تو نے صرف بیٹا مانگا ہے میں بیٹا بھی دوں گا آسمان سے نام رکھ کے دوں گا وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا انا یقینی غلام لوگ کہتے ہیں یال مرغے میں لوگ کہتے ہیں یہ مختار کلے اور مت گئی ہے تمہاری بیٹا دیں گے دیں گے ایک منٹ کے لیے تصور کرو ایک منٹ کے لیے خدا کر لیں خدا کے لیے ایک سو بیس سال کا بوڑھا ہو بیوی بی کی عمر نوے سال ہو بیوی بی بی ہو رس ختم ہو گئی ہو ہڈیوں کی قوت ختم ہو گئی ہو اور جناب موسم گزر گیا ہو اس نے بیٹا مانگا ہو اللہ نے کہا ہو دیں گے کیا حالت ہوئی ہو خوشی کی مسرت کی تعجب کی دیں گے بیٹا تو پیغمبر کہتا ہے انا گونلی غلام مولا پتر کیئیں آلمل غائب جو عالم مل ہوتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے مولا پتر کنگے میں تھی شادی کروں گا مولا پتر کنگے طاقت لوٹے گی کالا کزالک اسی طرح کزالک کا میں نا اسی طرح کس طرح جس طرح تجھے بنایا اسی طرح جس طرح تیری بیوی بی کو بنایا تجھے نہیں بنایا پانی کے گندے کترے سے تجھے بنا لیے ہیں تیرے بیٹے کو نہیں بنا سکتے اسی طرح مولانا حسین علی نے کہا مزہ ہی آ رہا مولانا حسین علی نے کہا کزالک کا کاف کاف لے بیان کمال کاف لے بیان کمال طالب علموں کو پڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں یوں ہی کزالک کا مہینہ کیا ہے یوں ہی عوام کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کزالک اللہ نے فرمایا کزالک کزالک کافل بیان کمال بیوی بانج ہوے سال عمر ہووے تیری عمر ایک سو بیس سال کوئی نہ ہووے پھر پتر دیویے یہ تو سدا کمال ہے قالا کزالکھ یہی تو ہمارا کمال ہے وہ شیخ القرآن رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے شیطان ایڈا ہے ہر ضلع والے الگ بنا کے دتا ہے پنڈی والوں کہ بری بری بری لاہور رہو داتا جنگ والوں کو کہتا تھی اتھے ہی رہو باہو ملتان والوں کو کہتا ہے تسی اتھے رہو شاہ رخ نے ہر ایک کو اس نے بانٹ کے دیے شیخ القرآن بعض اوقات بڑی عجیب باتیں کیا کرتا بڑی عجیب باتیں, کیا ایک, باتیں کیا ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں شیخ القرآن فرماتے تھے جب یہ کسی قبر کو دیکھتا ہے تو اس کہتا ہے سدکے جامع تیرے نات بالکل اس طرح اس طرح کیا کرتے تھے جب کسی قبر سے گزرتا ہے وہاں جاتا ہے کہتے ہیں تیرے نوٹ. تو اوپر سے شیطان کہتا ہے شابا میرا پتر تو میرا بڑا چنگا پتر ہے تیرا نو مندہ نا اے گلاب اللہ خان تھے منگا کوئی شہ نہ ہوا شابا میرا پتر لگا رہا چمو چٹو پارٹی شیخ القرآن ان کا نام کیا رکھا ہوا تھا چمو تھے چمو چٹو پارٹی جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہی وہ آ کے ختم کرنے لگا ہوں توحید تو بہت لوگوں نے بیان کرنی ہے لیکن جس طرح کی توحید غلام اللہ خان نے سنائی ہے اس طرح کی توحید کسی نے نہیں سنانی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دلی کے سٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے